پھر آگے اللہ تع نے چونتیس نمبر آیت میں ارشاد فرمایا کہ وہ اسکول اکتس اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو لدم حضرت آدم علیہ السلاۃ کو فسج سجد سجدہ کیا سب کے سب سجدے میں گر پڑے اللہ سوائے ابلیس شیطان کے ابا وہ نہیں مانا وسطبرا اور اس نے بڑائی کو طلب کیا متقبر ہو گیا و من الکافرین اور وہ ہو گیا کافروں میں سے عیسائید کریمہ کو اللہ کا اعلیٰ نے شروع فرمایا ہے کہ وہ اس کلنا اور جب ہم نے یہ کہا یا تو مراد یہ ہے کہ وہ ایسا وقت تھا یہ جو اس کا لفظ ہے کئی جگہ پر آپ دیکھیں گے اب یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے اور پورے بنی اسرائیل کے قصوں میں بھی آگے کو آتا چلا جائے گا عام طور پر مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کر دیا ہے کہ وز اور یاد کرو وہ وقت اور جب لفظی ترجمہ اگر ہم کریں تو پھر تو ترجمہ یہی بنے گا اور جب لیکن اس کی تشریح جب کریں گے تو پھر ترجمہ یوں بن جائے گا اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے یہ کہا تھا اردو میں بھی آپ دیکھیں جب بات چیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں اور جب یہ بات ہوئی تھی کسی کو یاد دلانا ہو تو کہتے ہیں جب یہ معاملہ ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب یہ معاملہ ہوا تھا تو وہ اس کا مطلب یہاں بھی ہے یہ کہ جب ہم نے کلا حکم دیا تھا کہا تھا اللہ کا کا قول جو ہے اللہ کا جو کہنا ہے وہ حکم ہی ہے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اس کلّا جب ہم نے یہ کہا تھا حکم دیا تھا اور حکم کس کو اللہ کا نے دیا تھا فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ تم سب کے سب کیا کرو گے سجدہ کرو گے لے آدم حضرت آدم علیہ سلاۃ وسلام کے لیے یہ سجدہ کون سا تھا مفسرین نے اس پر بحث کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سجدے سے مراد ایک تو چیز یہ ہے کہ مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ سجدہ ایسے نہیں تھا کہ زمین پر سر کو لگا دیا جائے اور پیشانی زمین کو چھونے لگے بلکہ سجدے سے مراد یہ تھی کہ تم جھک جاؤ جھکنا مراد تھی اور بہت بڑے بڑے اکابر نے اس کو لکھا ہے کوئی چھوٹے چھوٹے لوگ نہیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سجدے کا لفظ عربی میں جھکنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ مراد تھی کہ تم جھک جاؤ حزت آدم علیہ سلاۃ والسلام کے سامنے یعنی حزت آدم علیہ سلاۃ والسلام کی برتری بتانا مقصود تھی کہ وہ اتنے بڑے مرتبے کے ہیں اتنے بڑے آدمی ہیں اتنی اچھی مخلوق ہے جو ہم نے دنیا میں پیدا کی ہے اور دیکھو تم اس کے سامنے جھک جاؤ بعض حضرات کا خیال یہ ہے جو دوسری رائے اور دوسرا گروہ ہے مفسرین کا کہ وہ کہتے ہیں یہ در حقیقت سجدہ تھا اور پیشانی کو زمین پر ہی لگانا تھا لیکن یہ سجدہ تعظیم کے لئے تھا پچھلی امتوں میں ہوتا رہا اور اس امت میں آ کر ختم ہو گیا اور اسے منسوخ کر دیا گیا یہ سجدہ تعظیمی جو تھا اس کی تعید اور چیزوں سے بھی ہوتی ہے مثلاً یوسف علیہ صلاح وسلام کے متعلق آیا ہے نا کہ انہوں نے جو کچھ خواب میں دیکھا تھا اس کی تعبیر سامنے آئی اور رفا ووئی الل عرش اور انہوں نے اپنے والدین کو اوپر تخت پر بٹھایا اور باقی جو لوگ تھے ان کے بھائی وغیرہ جو تھے انہوں نے سجدہ کیا تو وہ سجدہ تعظیمی تھا اور یہ سجدہ تعظیمی کسی کے عزت کسی کے احترام کسی کے ادب کی وجہ سے جھکنا اور تعظیم کا سجدہ کرنا یہ بنی اسرائیل میں بھی اور پچھلی شریعتوں میں بھی جائز رہا ہے اور یہ سلسلہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت دیر تک چلتا رہا حستے یوسف علیہ السلطلام کے متعلق تو قرآن بتاتا ہے نا حضرت معاذ رضی اللہ جب حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو انہوں نے سجدہ کیا آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات تم نے کی تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول جب ہم شام گئے سفر میں تو میں, و... میں نے وہاں پر دیکھا کہ یہودی اور عیسائی اپنے علماء کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے اس لیے تعظیم کے طور پر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاز اللہ عبادت اللہ کی کرو اپنے منہ اخاکوں اور اپنے بھائی کی عزت کرو اپنے بھائی کی عزت کرو اس حدیث کا ترجمہ مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے اور انہوں نے لکھ دیا ہے دہلی کی زبان ہے نا انہوں نے وہاں لکھا ہے اس کے ترجمے میں کہ بڑے بھائی کی عزت کرو بس یہ قصور ہوا مولانا اگر وہ لکھ دیتے کہ چھوٹے بھائی کی عزت کرو پھر تو کفر تھا ہی تھا صرف یہ بڑا بھائی لکھ دیا اس حدیث کے ترجمے میں آپ خود جا کر دیکھیے نہ ہماری بات سنیے نہ کسی اور کی تقویت المان جو کی کتاب ہے نا اس کتاب کو خود کبھی کھول کے دیکھ لیجئے پڑھنے کی عادت ڈالیے بڑی اچھی عادت ہے سچ بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے یقین مانیں مسلمانوں نے ایک یہ کام نہیں کرنا باقی جن سے مرضی کراؤ پلان بناؤ منصوبے حتہ کہ ان کو کہو کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بننا ہے تو اس کا منصوبہ بھی بیٹھ کے بنا لیں گے اور یہ کہو کہ پانچ سو صفحے کی کتاب ہے اس کو کیسے اسٹڈی کیا جائے اس کو کیسے پڑھا جائے یہ کام نہیں کرنا باقی جو مرضی کراؤ ان سے تو یہ آپ تقویت المان کو خود یہ تقویت المان جو ہے اچھا تو یہ جو ہے یہ جو ہے کیا بات کر رہے ہاں تقویت الایمان حضرت نے اس میں بس اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ عبادت کیجئے اللہ کی اور تعظیم کیجئے بڑے بھائی کی حضرت یا تو اللہ اکرم و خاکم کا ترجمہ یہ کرتے تھے کہ اپنے چھوٹے بھائی کی عزت کرو اور یا یہ صاف لکھتے تھے کہ بھائی کی عزت کرو انہوں نے اپنی طرف سے تعظیم کے لیے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے ادب احترام کوئی بھی مسلمان کرے اتنا ہی تھوڑا ہے تو انہوں نے یہ لکھ دیا کہ بڑے بھائی کی عزت کیجئے اور اس کو لے وڑے لوگ اور انہوں نے کہا کہ جن جی کا تو عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنی عزت ہونی چاہیے جتنی بڑے بھائی کی یہ بات نہیں ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ انہوں نے اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے تو یہ دوسری بات حزت معاذ رضی اللہ عنہ جب شام سے آئے تو معلوم ہوتا ہے اس وقت تک ان لوگوں کے ہاں سجدہ تعظیم کا کیا جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منع فرما دیا اور آپ نے کہا کہ یہ سجدہ ہمارے ہاں درست نہیں ہے تو دوسرا مفسرین نے یہاں مراد لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں تعظیم کا سجدہ تھا تیسرے اس کو مفسرین نے بعض نے لکھا ہے منار وغیرہ میں وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے کیسا سجدہ تھا بس وہ کہتے ہیں اس جہان کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کیسا سجدہ تھا وہ جھکے تھے رقو جتنا جھکے تھے پورا سجدہ کر لیا تھا چونکہ کسی نے اس کی تصریح کی نہیں حدیث میں بھی کچھ نہیں آتا صرف قیاس ہی ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں ہے بس اس بارے میں چپرو البتہ اس ساری بحث میں ایک چیز خیال کر لینی چاہیے اچھی طرح کہ یہ تعظیم کے علاوہ ایک ہی سجدہ رہ جاتا ہے نا عبادت کا بحث تو اسی سے شروع ہوتی ہے نا کہ اللہ کے علاوہ غیر کا سجدہ جائزہ ہے یا نہیں تو بات تو یہی ہوئی کہ بھی عبادت کا سجدہ جائز ہے یا نہیں سجدے کتنی قسم کے ہوتے ہیں تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے وہ اس شریعت نے منع کر دیا لیکن تعظیم کا سجدہ کر کے کوئی کافر تو نہیں ہو جاتا لے دے کے ایک ہی سجدے کی بحث جائز جاتی ہے کہ یہ جو سجدہ کیا گیا تھا فرشتوں نے حضرت آدم علیہ سلاۃ والسلام کو کیا تھا عبادت تھی یا نہیں تھی تو یہ قتل عبادت کا سجدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ شرک کسی بھی امت میں کبھی بھی جائز نہیں رہا اللہ خود شرک کی اجازت دے دے یہ تو ہو نہیں سکتا انبیاء علیہ سلاۃ والسلام کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے کبھی اپنی امت کو یہ تلقین کر دی ہو کہ آخرت کوئی نہیں آئے یہ کیا نہیں آئے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے امبیا السلام کے عقائد ہمیشہ یکساں ہوا کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی نبی نے اپنی امت کو یہ کہہ دیا ہو کہ جھوٹ جائز ہے بول لیا کرو حسد جائز ہے الہ زبہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی تو, تو عبادت کا سجدہ تو ہو ہی نہیں سکتا قتل جب یہ بات طے ہو گئی کہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا پھر بحث کس بات کی بحث یہ کہ سجدہ وہ پھر چاہے جھکنا ہو اور چاہے حقیقت میں ایسے ہی سجدہ کر دیا اور چاہے میں نہ بھی پتا ہو کچھ فرق نہیں پڑتا اور دوسری بات مفسرین نے اور بھی بڑی اچھی لکھی ہے وہ کہتے ہیں یہ ساری بحث تو تب ہو جب یہ معاملہ اس جہان کا ہو یہ سجدہ اس جہان کا ہے ہی نہیں اس کائنات میں آدم علیہ السلام ابھی آئے بھی نہیں تھے اس جہان کا ادھر کی کہیں باتیں ہیں تو اس دنیا کو اس دنیا پر کیا قیاس کیا جا سکتا ہے اس وقت تو شریعت کا احکامات ابھی شروع ہی نہیں ہوئے تھے جن پر شریعت نافذ ہونی تھی انسانوں پر وہ انسان ابھی دنیا میں تھے ہی نہیں وہ تو نفاظی بات میں ہوا ہے تو جب بات اتنی ہے تو پھر اس بحث کو کیا کرنا ہے یہ اس جہان کا ایک قصہ تھا وہ اسکول ملاکس جدو سمجھ آئی صاحب یہ ہیں آرام مفسرین کی تو جب ہم نے کہا ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو حضرت آدم علیہ سلاۃ والسلام کو اب اس آدم علیہ السلاۃ وسلام کی حیثیت کیا تھی بعض حضرات نے یہ جو لام ہے نا اصل میں تو بحث اس پہ آدم آدم کے لیے سجدہ کرو لام عربی میں متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے لام کا ایک مطلب یہ ہے کہ الہ کی طرف یعنی آدم کی طرف سجدہ کرو اس کا مطلب یہ ہوا کہ استع آدم علیہ صلاح کی حیثیت بلے کی ہو گئی کعبے کی ہو گئی کہ سجدہ مجھے کرو لیکن اس کی طرف کرو جیسے مسلمان کابت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے جی کعبے کو سجدہ کیا دوسرا کہتا ہے نہیں اللہ کو سجدہ کیا بات تو درست ہے کابت اللہ کو سجدہ کیا یا اللہ کو سجدہ کیا تو مطلب یہ کہ کابت اللہ کی طرف سجدہ کیا یہی یہ ہوا نا ایک تو یہ اس کی تفسیر کی گئی است آدم علیہ سلاۃ وسلام کو بطور قبلہ مان کے کعبہ کی حیثیت سے مان کے ان کی طرف سجدہ کرو لیکن اصل میں سجدہ مجھے کرو یہ معاملہ اور آسان ہو گیا اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ استع آدم علیہ سلاۃ والسلام کہیں ہوں گے اور فرشتے تو ہر طرف بکھرے ہوئے تھے فرشتے تو آسمان کے چپے چپے پر, پر تھے تو لام کا مطلب امدا کا ہوا یعنی آدم کے پاس جا کر سجدہ کرو قرآن پاک میں بھی آیا آپ دیکھیے ایک جگہ پندرہویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اس کی تشریح وہاں سے ہو جائے گی پندرہواں پارا سورہ بنی اسرائیل اور پندرہویں پارے کا تقریباً نصف ہے سیونٹی نمبر ہے سورہ کا اور آیت نمبر ہے سیونٹی ایٹ پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل سترہ نمبر سورت کا ہے اور آیت ہے سیونٹی ایٹ آپ کا نماز کو قائم کیجئے لدلو کی شمس سورج کے ڈھلنے تک جب سے سورج کا ڈھلنا ہو سایہ جہاں ہو جب سورج ڈھل رہا ہے اس وقت سے لے کے الا غسک اللہ رات کے چھا جانے تک وہ قرآن الفجر اور فجر کے وقت قرآن پڑھا کیجئے ان قرآن الفجر گانا مشہور اس لیے کہ جو لوگ فجر کے وقت قرآن پڑھتے ہیں فرشتے اس کو سننے آتے ایک تو ترجمہ یہ کیا گیا ہے ایک یہ کیا گیا ہے کہ اقم سلا دلو کے شمس جب سورج ڈھلے تو اس وقت سے نماز شروع کیجئے الا غصہ کے لیل رات کے چھا جانے تک ساری نمازیں سورج جب ڈھلا تو زہر پڑی پھر اثر مغرب ہو گئی اور غصہ کیل رات جب چھا گئی اندھیرا آ گیا تو وہ رات ہو گئی نا عشاء پڑھ لی وہ قرآن الفجر اور فجر کی نماز پڑھا کیجیے قرآن سے مراد بآ نے یہاں نماز لی ان قرآن الفجر گانا مشہور اور فجر کی جو نماز ہے اس میں اللہ کے فرشتے آتے ہیں یعنی وہ سننے آتے ہیں یا گواہی دینے آتے ہیں یا حاضری لگانے آتے ہیں کہ آج کس کس نے اپنے دن کا آغاز اللہ کے نام سے کیا تو یہ بتایا ہے اب یہاں پر لام جو آیا ہے نا لدلو سورج کے ڈھلنے کے وقت سے تو لام اس کے معنی یہاں یہ ہو گئے کہ جب ڈھلنے کا آغاز ہوتا ہے جس جگہ سے یعنی جہاں بھی سایہ پڑتا ہے تو آدمی اس جگہ کو دیکھتا ہے نا تو پتا چلتا ہے نا کہ سورج ڈھل گیا تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پر سجدہ کرو جہاں آدم علیہ السلطلام ہے سب مل کے وہاں جا کر سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں سجدہ تو اللہ نے کہا ہے میرے ہی لیے کرو لیکن حضرت عدم علیہ صلاۃسلام کے پاس پہنچ جانا جیسے کہتے ہیں حج کرنے کے لیے بیت اللہ چلے جاؤ عمرہ کرنا ہے وہاں چلے جاؤ نماز پڑھنی ہے تو مسجد چلے جائیے یہ ہے یہ بھی تفسیر اس کی مراد لی فسج دہرحال کسی کو بھی کوئی بھی تفسیر اس میں مان لی جائے سب مفسرین کی آرا اس میں مختلف ہیں اگرچہ لیکن ہر طرف اقابر بڑے بڑے مفسرین ہیں کوئی حرج نہیں ہے فسج سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے شیطان کے سب گر پڑے سجدے عبادت نہیں تھی تعظیم تھی جھکنا تھا اللہ کو سجدہ کرنا تھا کچھ بھی تھا ان سب نے کیا ابا اس نے انکار کیا بس اور متکبر ہوا مغرور ہوا اس کا ترجمہ اور تشریح یہ ہے کہ اس نے وس اپنے لیے بڑائی کو طلب کیا استفال کے باب سے ہے یہ جب عربی آپ پڑھیں گے کرائمر ان انشاءاللہ تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ استفال کے باب سے کیسے آیا تو یہ دلیل ہے اس کی کہ وہ پیدائشی طور پر متکبر نہیں تھا پیدائشی طور پر اس میں غرور نہیں تھا بلکہ وہ متکبر بنا ایک چیز ہے ہونا کسی چیز کا اور ایک چیز ہے بننا ایک آدمی میں توازو آجزی ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور ایک ہے بنے آدمی تکلف کر کے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے یہ ایک الگ چیز ہے دونوں میں فرق پتہ چل جاتا ہے جو چیز خود بخود ہوتی ہے فطری وہ الگ ہے اور جو, جو محتاج ہوتی ہے انسان کے تکلف کا وہ چیز الگ ہوتی ہے تو اس میں فطرتن شیطان میں تکبر نہیں تھا وسطرا اس نے اپنے لیے بڑائی طلب کی یعنی اس نے اپنے اندر اس کبر کو پیدا کیا تو جو بنیادی طور پہ متکبر نہیں تھا اور کبر کو پیدا کیا اللہ اس سے بھی اتنا شدید ناراض ہے یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور بڑا اپنے آپ کو سوچنا یہ انتہائی بڑے گناہوں میں سے ایک گنا اس لیے آدمی بس اللہ کی جانب سے بڑائی مل جائے تو اس کا تو کوئی حل نہیں اپنے طور پہ نہ کرے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مٹانا چاہیے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو جسے آپ کہتے ہیں نا لو پروفائل میں رکھنا پیسے ہی رہنا چاہیے ہاں جہاں ضرورت پڑ جائے اظہار کی وہاں ضرور کرے کبھی ضرورت پیش آ جاتی ہے بتانا پڑتا ہے کہ یہ کوالٹی مجھ میں ہے یہ صلاحیت مجھ میں ہے اس وقت تو ضرور بتائے مگر خام خواب نے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں میں بیان کرتے پھرنا کبر کا انجام زلت ہے بارش کا انجام تری ہے نمی ہے اور دھوپ کا انجام حرارت ہے روشنی ہے گرمی ہے اسی طرح جو کبر ہے نا بڑائی یہ آدمی کو ذلت کی طرف لے جاتی ہے اور ایک بڑائی وہ ہے جو اللہ خود دے دیتا ہے کوئی آدمی دیکھتے ہی دیکھتے نمایاں ہو جاتا ہے کسی آدمی کو دیکھتے ہی دیکھتے ہی عزت دولت ملنے لگتی ہے خاندان میں دو چار سال میں کوئی نکھر کے ابھر کے سامنے آ جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے یہ جو بڑائی اللہ کی جانب سے ملتی ہے اس کے ساتھ تین چیزیں ہو جاتی ہیں اس بڑائی کی اللہ خود حفاظت کرتا ہے کچھ ہو جائے پھر خدا گرنے نہیں دیتا جب تک کہ آدمی خود اس بڑا بڑائی کی وجہ سے ظلم نہ نہ کرے ظلم کرے گا تو گرے گا نہیں ظلم کرے گا اور اپنی اوقات میں رہے گا کہ اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے میں اگر خاندان میں بڑا ہوں تو یہ اللہ نے کر دیا ہے ایسے پیسہ آ گیا ہے تو اللہ نے دے دیا ہے اچھا عہدہ مل گیا ہے تو اللہ نے دے دیا ہے میرا کوئی کمال نہیں جب تک اپنی نفی کرتا رہے اور اللہ کا اثبات کرتا رہے کہ اللہ نے سب کچھ کر دیا ہے مہربانی فضل کرم عنایت اس مالک حقیقی کی ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے وہ عہدہ موت تک بھی برقرار رہتا ہے موت کے بعد بھی لوگ اچھے اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں اور دو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں ایک تو شروع ہو جاتا ہے حسد اور لوگ بغیر وجہ کے اس سے حسد کرنے لگتے ہیں اور دوسرا اس پہ ظلم شروع ہو جاتا ہے اور یہ حسد اور ظلم اس طرح برستا ہے کہ بھادوں میں ساون میں بارش ایسے نہیں برستی پر نالے ایسے نہیں گرتے جتنا اس شخص پہ ظلم اور حسد شروع ہو جاتا ہے اور یہ در حقیقت جو اللہ نے اسے بڑائی دی ہے نا عزت دی ہے یہ اس کا میل کچل ہے تو اس لیے کسی کے ساتھ ایسے ہو جائے نہیں گھبرانا چاہیے اطمینان رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہے اب میں خدا سے یہ تھوڑا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ اپنے اسنام کو چھین لے کیونکہ جن کو حسد ہے ان کو تو چین اسی وقت آئے گا جب یہ چیز چلی جائے تو اب اللہ سے تھوڑی ہی درخواست کی جا سکتی ہے کہ اللہ یہ جو عزت دی ہے مجھے ذلیل کر دے اور یہ جو پیسے لیے ہیں اس کو لے لے اور مجھے فقیر کر دے یہ تو کوئی نہیں علیہز اللہ کہتا نا تو کیبر بڑائی یہ اپنے پاس سے اس کا انجام ضلع اور اگر اللہ کی طرف سے بڑائی کسی آدمی کو مل جائے تو پھر یہ دو چیزیں تو ساتھ چمر جاتی ہیں مگر خدا حفاظت بھی کرتا ہے اس شیتان نے کیا کیا متقبر ہوا وہ کانا میں نل کافرین اور وہ تھا کافروں میں سے کانا کے دو ترجمے کیے گئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ کافر تھا اور ایک یہ ہے کہ وہ کافر ہو گیا دونوں میں فرق یہ ہے کہ کافر تھا یعنی اللہ کے علم میں وہ کافر تھا ایک یہ تو صحیح ہے ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ کانم من القافرین وہ کافر تھا یعنی تخلیقی پیدائشی طور پر یہ شیطان کافر تھا اور اگر اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ من وہ من القافرین اور کافر ہو گیا تو یہ کافر کیوں ہو گیا بے جواب آپ دے تکبر کی وجہ سے اچھا اور کوئی وجہ आ, اللہ کے انکار गया। کی وجہ سے اور اور بھی کوئی سبب ہے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں اچھا آپ نہیں سمجھے دیکھو مجھے کام پھنسا رہے ہیں کانا <تصفح> کافرین اور وہ کافر ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر جو ہو گیا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہوا اس لیے کہ سجدے کو چھوڑ دینا یہ زیادہ سے زیادہ کبیرہ گنا ہوا تو کبیرہ گنا کی وجہ سے کافر ہو جائے اور خدا کی لانت پڑ جائے ایسے نہیں در حقیقت بات ہوا جو آپ لوگوں نے پہلے کہی کہ اصل بات یہ ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا یہ ہے ہمارا مسلق کہ ہم کہتے ہیں بات سجدے کی نہیں ہے سجدہ تو نہیں کیا تو ایک کبیلا گناہ کر لیا بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا اللہ کا حکم نہیں مانا اور اس اختلاف کی زد کہاں جا کر پڑتی ہے خارجی یہ کہتے تھے اور اب بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے سجدہ نہیں کیا لہٰذا وراندہ درگاہ ہو گیا اگر یہ مان لیا جائے تو خارجی کہتے ہیں اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہوتا ہے وہ اپنے عقیدے کو یہاں سے ثابت کرتے ہیں اب سمجھے وہ اپنے عقیدے کو یہاں سے ثابت کرتے ہیں کہ کبیرا گناہ کا مرتکب کافر ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ کبیرہ گنا کی بات نہیں ہے یہاں پہ سجدہ کرنے نہ کرنے کی اصل سجدے کی بھی پیچھے جا کے دیکھو تو اللہ کے حکم کے انکار کیا ابا وسطرا اللہ نے فرمایا اس نے انکار کیا اور مغرور ہوا یہ ہے وجہ اس کے کفر کی اور اس کی مثال ایسے سمجھیے جیسے ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی تو خالجی تو کہے گا یہ کافر ہو گیا کیونکہ اس نے کبیرہ گنا کیا اور اس کے مقابلے میں اہل سنت وال جماعت یہ کہیں گے کہ یہ کافر نہیں ہوا اس نے کبیرہ گنا کیا ہے اور اگر یہ کہہ دے کہ سرے سے نماز فرض ہی نہیں ہے تو پھر کافر ہو جائے گا کیونکہ یہ بات اور ہے نہ پڑھنا اور چیز یہ ہیں چیزوں کے فرق کہ وہ لوگ قرآن پاک کو جو پڑھتے تھے تو اس دقت نظر سے غور بھی کرتے تھے اور نتیجہ یہ کہ جب صحابہ کے رضی اللہ عنہ کے عمل کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں دیکھتے تھے خود بخود ہی بات کرتے تھے تو وہ کفر کے عقیدے بھی قرآن سے ہی ثابت کرتے تھے جب عقیدے کا ثبوت انہوں نے قرآن سے ہی دیا نا کہ انہوں نے کہا سجدہ نہیں کیا اس لیے کافر ہم کہتے ہیں یہ بات نہیں کیونکہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان اور اسی پہ فتویٰ ہے کہ وہ کبھی بھی کافر نہیں ہوتا اسی لیے خود کشی کو یاد نہیں کر دے تو اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کا نہیں پڑھا تو وہ ڈانٹ کے لیے بتانے کے لیے کہ اگر یہ حرکت آئندہ کسی نے کی تو دیکھو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا اور اگر اس کا جنازہ بالکل ہی حرام ہوتا نہ پڑھنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ علوم سے کبھی نہ کہتے کہ تم پڑھ لو اور میں نہیں پڑھتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرایا ہے کہ ایسی حرکت نہ کی جائے وغیرہ اصل میں تو ٹھیک تھا جنازہ اس کا حدیث میں آتا ہے قرض والوں کے متعلق بھی کبھی کبھی ہوتا تھا ہاں صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ابتدائی دور میں کہتے تھے اس پہ کچھ قرض ہے لوگ کہتے تھے جی تو آپ فرماتے خود ہی جنازہ پڑھو میں نہیں پڑھتا یہ ایک طرح کی رکاوٹ لگانی تھی کہ صبر کرو برداشت کرو اور قرض کی عادت اپنے آپ کو مت ڈالو تو یہاں پر وقان مل کافرین اور وہ کافروں میں سے ہوا کس طرح یہ تو ترجمہ کیجئے کہ ہو گیا کافروں میں سے پہلے نہیں تھا اور کافر ہو گیا تو کس وجہ سے اس لیے کہ ابا تک یہ نہیں ہے کہ سجدہ نہیں کیا اس کے بعد اللہ کا فرماتے ہیں نا. جی. بات کل جیسٹوں یہ جو اللہ ہے نا اس پہ بحث کی ہے مفسرین نے وہ کہتے ہیں کہ شیطان تو ان میں سے تھا نہیں اور اللہ تعالی نے اس کو مستثنا کیوں کیا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے فرشتے بھی اور شیطان بھی یہ تھا اصل میں جنات میں سے اور کوئی رکاوٹ تھی نہیں سورہ کہاف میں اللہ تعالی نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ کان من الجن یہ جنات میں سے تھا آپ سورہ کہف کو دیکھیے تاکہ مسئلہ صاف ہو جائے سولہ پارے میں سورہ کا سولہویں پارے کا حصہ دیکھیے گا پندرہویں پارے سے شروع ہوتی ہے لیکن سولہویں پارے میں جو حصہ ہے وہاں یہ آیا آیت نمبر اس کی ہیں ہاں پھر تو آیت نمبر پچاس ہے اس کی اٹھارہ نمبر سورت ہے یہ تو پندرہویں پارے میں جی جی پندرہویں پارے میں پندرہ پارہ سورہ کہا اٹھارہ نمبر ہے سورت کا اور آیت نمبر ہے اس کی پچاس اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی ملا اکت اسدول آدم جب انہوں نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ سلاۃسلام کو فسجدو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے کے یہ جو آج ہم تشریح اس کی پڑھ رہے ہیں نا سلاۃ کو سجدے کی اور یہ چیزیں یہ پھر بات نہیں کرنی پھر سات جگہ یہ قصہ پرانے پاک میں آیا ہے کوئی نئی بات ہوگی تو کریں گے کرنا پڑھ کے بس چلے جائیں گے من جن یہ جنوں میں سے تھا دیکھا یہ تصریح آگئی گئی کہ فرشتے سارے اللہ کے معصوم مخلوق تھی خدا کی انہوں نے سجدے کیے کانہ من الجن وہ جنوں میں سے تھا ففسق فسا کا ربی اور اپنے پروردیگار کے حکم سے فسا کا نکل گیا نافرمان فرمان ہوا افت کیا تم اسے بناتے ہو شیطان کو جننا جن کو وہ ضروریت اور اس کی اولاد کو اولیا امندونی میرے علاوہ انہیں اپنا کار ساس بناتے ہو ان سے تم مدد مانگتے ہو وہ لقم ادوب کہ وہ تمہارے دشمن نے بے سل بدلا اور کیا ہی بری سزا اور برا ٹھکانا ہے ظالموں کے لیے دیکھا آپ نے یہ جنات میں سے تھا اور جنات اور ان کی اولاد ان کے بھی ایسے ہی سلسلہ جاری ہے جیسے انسانوں میں جاری ہے اسی لیے اللہ نے کہا کہ کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو اپنا کارساز بناتے ہو ان کی عبادت کرتے ہو حالانکہ وہ تو تمہارے والد کا دشمن تھا تم کیسے اسے کارساز بنا رہے ہو تم خود سوچو تو یہاں پر جو ارشاد فرمایا ہے کہ سوائے شیطان کے باقی سب نے سجدہ کیا تو جنات کا شیاطین کا آسمانوں پہ آنا جانا یہ سب تھا اور یہ کائنات کے شروع سے لے کر اب تک رہا ہے ڈیڑھ ہزار سال پہلے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے تو اس کائنات میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ان میں سے ایک تبدیلی کا تذکرہ بخاری میں بھی آیا صحیح بخاری کے بالکل آغاز میں کہ روم اور ایران والوں کی آپس میں ہوئی شدید لڑائی اور رومی ہار گئے اور ایرانی اتنے غالب آئے اتنے غالب آئے کہ انہوں نے بھرکس نکال دیا واقعی عیسائیت کا اور کوئی دنیا میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ عیسائیت اب دوبارہ کبھی اٹھ کھڑی ہوگی اور اللہ نے بے گئی ہی اللہ نے فرما لیم گول بات روم عیسائی مغلوب ہو گئے اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد کچھ ہی سالوں کے اندر اندر وہ غالب آ جائیں گے کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ عیسائی غالب آ جائیں گے کفار مکہ اتنے ہنسے اس آیت کو پڑھ کے اس آیت کو سن کے کہ رضی اللہ سے شرط انہوں نے لگا لی حضطفکر رضی اللہ نے کہا دو سال یا ایک سال کا فرمایا اور اللہ نے کہا فی بضع سنین چند سالوں میں اور با کا لفظ نو سال کے لیے ہوتا تھا ایک سے لے کے نو تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور حضبکر رضی اللہ کا اللہ کے رسول میں نے تو ایسے شرط لگائی ہے تو آپ نے فرمایا اس مدت کو بڑھاؤ تمہیں معلوم نہیں نو سال تک کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ جب گئے ان سے کہنے تو بہت ہنسے پھر انہوں نے کہا چلو نو سال ہی سے ہی اب عیسائیوں نے کہا غالبان ہے اور اس اس میں بڑے مسلمانوں کے مراحل گزرے ہجرت ہو گئی مدینہ منورہ چلے گئے حتیہ کے جا کر بدر ہو گئی اور جس دن بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اللہ نے کہا تھا کہ اس دن مسلمان بھی خوش ہوں گے اور عیسائی بھی خوش ہوں گے تو ٹھیک جس دن بدر ہوئی ہے مسلمانوں نے تو خوش ہونا ہی ہونا تھا عیسائیوں کو بھی فتح ہوئی عیسائی بھی خوش تھے اور جب یہ پیشن گوئی کی جا رہی تھی تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مسلمان اس دن کیسے خوش ہوں گے مسلمان تو یہی سمجھے کہ عیسائی غالب آئیں گے تو وہ اہل کتاب ہے ہم ان سے خوش اس کی وجہ سے خوش ہوں گے اور مشرقین کو مکہ مکرمہ میں اس لیے ایران کی فتح سے خوشی تھی کہ ایرانی بھی مشرق تھے تو مذہب تو ایک ہی تھا نا شرک کا اور مسلمانوں کو پریشانی اس لیے تھی کہ عیسائی جیسے بھی تھے لیکن اہل کتاب تھی تو اتنے اتنے یہ اوصاف کے مالک تھے اتنی خوبیوں کے مالک تھے مشرقی نے مکہ با وجود مشرق اور ایسا ہونے کے وہ جس نے شرط لگائی تھی وہ مارا گیا کافر تو اس نے وکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس کے بیٹے آئے اور انہوں نے کہا والد نے شرط لگائی تھی اتنے اونٹ اور وہ اونٹ لے کے ہم حاضر ہوئے اور آپ انہیں لے لیں ہم شرط ہار گئے آپ جیت گئے اس وقت تک شرط کے حرام ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا ہو کر ر نے وہ اونٹ لیے تو یہ وہاں کا ماحول اور بات کہاں سے تھی ہاں تو, تو اس ماحول میں جس دن عیسائیوں کو فتح ہوئی نا ہرکل جو بادشاہ تھا ان کا اس نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ میں فتح دے تو میں بیت المقدس میں حاضری دوں گا بیت المقدس میں وہ آیا ہے کئی برس کے بعد اپنی نظر کو پورا کرنے تو اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ میری چارپائی باہر بچھا دو رات کو سونے کے لیے چارپائی لگی تو صبح اٹھ کے اس نے خط دکھا اپنے ایک دوست کو اور صحیح بخاری میں اس کا ذکر آتا ہے اس نے کہا کہ آج رات میں ستاروں پر غور کرتا رہا اور ان کی چال بدل گئی اور اس خط کا خلاصہ یہ تھا کہ تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے اور تم نے جس استاد سے علم نجوم پڑھا تھا وہ بتاتے تھے کہ جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے تو ستاروں کی چال بدل جائے گی تو مجھے لگتا ہے وہ نبی آ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک اسی دور میں اللہ کو جب کام کوئی کرنا ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے ٹھیک اسی دور میں آپ خط لکھ رہے تھے ہدیبیہ کے بعد مختلف لوگوں کو کہ اسلام قبول کرو اگلے دن خط اس کے پاس پہنچ گیا ہرکل کے پاس بیت المقدس میں کہ تم اسلام قبول کرو تو یہ سمجھ گیا کہ وہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے نا ستاروں کا وہ ٹھیک ہے تو اس کے دوست نے اسے جواب میں لکھوایا کہ مجھ تک تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ گیا ہے اور میں نے تو اسلام قبول کر دیا اور تم بھی کرو وہ ادھر سے خط چلا کسی دور دراز کے علاقے سے عیسائیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اسے مار دیا ہرکل کو جب پتا جلا خط پہنچا پڑ لیا اسے اندازہ ہوا کہ بات تو میری صحیح ہے مگر جب دوسری اطلاع ملی کہ تمہارے اس دوست کو انہوں نے مار بھی دیا عیسائی جو پادری تھے تو پھر اس نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن اس نے کہا بخاری میں لفظ آتے ہیں اس نے کہا کہ یہ جو میرے پاؤں کے نیچے کی زمین ہے نا اللہ کی قسم یہ بھی ایک دن اس کے قبضے میں چلی جائے گی ولوکن تو ایندہ غسل تو ان اور میں اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا اس کے پاؤں دھو کر پی تھا اسے پتا تھا یہ تبدیلیاں ہوئی کائنات میں اور ایک تبدیلی یہ ہو گئی کہ جنات جو ہمیشہ آسمان پر چلے جایا کرتے تھے ان پہ پابندی لگی اب جب وہ آسمان کی طرف جاتے تھے تو اوپر سے ستارے ٹوٹ کے انہیں لگتے تھے تو انہوں نے کہیں اپنی میٹنگ کی ہوگی اور انہوں نے کہا کہ بڑی مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ اب ہم اوپر جا نہیں سکتے تو مختلف گروپس بناؤ اور یہ دنیا میں جائیں اور جا کے تحقیق کرو کہ اس کائنات میں تبدیلی کیا آئی ہے کیوں میں اوپر جانے سے روک دیا گیا لیکن یہ ان کی کانفرنس جو بھی جہاں بھی ہوئی ہوگی یہ مکہ مکرمہ کے دور کا واقعہ ہے اور یہ گزر رہی تھی جنوں کی ایک جماعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے فجر کی نماز چھبیسویں پارے میں آتا ہے کہ وہ جنات رک گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے غالباً جو تبدیلی آئی ہے یہ اس وجہ سے ہم روک دیے گئے ہیں اور پھر انہوں نے اس مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سنا اسلام کو قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کی،, کی یہ جو تعلیمات تھیں یہ جنات میں عام ہونا شروع ہوئی تو جنات کا آنا جانا اوپر ہمیشہ رہا ہے اس موقع پہ پابندی لگ گئی یہ قرآن سے ثابت ہے سورہ صحافات میں آقاف میں کئی جگہ کرائے گا ان آپ سے عرض کریں تو اس لیے یہ تو پہلے جاتے تھے اب وہاں جب حکم ہوا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو جنات کو بھی حکم ملا اور ان میں سے اس نے انکار کر دیا ابلیس نے یہ ہے وہ بات جو آپ پوچھ رہے